بادشاہ نے کہا کی کہ تعبیر تو بڑی زبردست ہے فقال بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ میں ان کے زبان اقدس سے اس خواب کی تعبیر خود سننا چاہتا ہوں فلم رسول پھر جب بادشاہ کا کاسک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو یہ فرمان دیتا ہے کہ آپ قید سے آزاد ہیں اور آج کے بعد آپ پر یہ قید و بند کی ثبوبتیں ختم ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا نبینہ ولیہ صلاحت وسلام جانا چاہتے تو جا سکتے تھے مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کا منصب تبلیغ دین ہو اس پر اگر جھوٹے الزامات لگائے جائیں تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان جھوٹے الزامات کو دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام ایسے ہی چلے جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ کسی غلطی کی وجہ سے قید میں گئے تھے مگر وہ خواب کا معاملہ ہو گیا اس لیے بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا تو آپ نے اپنے معاملے کو فرمایا جب تک میرا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا الا ربی کا آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس فص ال اور بادشاہ سے پوچھو ماں بال نسوت اللہ تی دیا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے انہوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹی تھیں اور یہ معاملہ کیا تھا ان بے شک میرا رب بھی کئی دی ان عورتوں کے فریب کو خوب جاننے والا ہے بادشاہ نے تمام عورتوں کو ان عورتوں کو بلایا کہ جنہوں نے یوسف علیہ سلاۃ کو دیکھ کر بے خیالی میں اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی اور سلیخا کو بھی بلایا گیا کال بادشاہ نے کہا ماں خطبو کنغ یوسف انفسی جب تم نے یوسف علیہ سلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے وہ کیسے ہیں؟ قلنا اس ساری عورتیں یک زبان ہو کر بولی ہا للہ اللہ کی قسم ما علمنا علیہ من سو حضرت یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی بلکہ عورتوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلات نے تو ہمیں ایک نگاہ بھی نہیں دیکھا یہ تو ساری کوششیں ہماری طرف سے تھیں اول تم راطل عزیز عزیز مصر کی بیوی زلیخا بولی اب حق ظاہر ہو گیا حقیقت یہ ہے آنا راوت میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ان نح لمینس سعود اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ضرور سچوں میں سے ہیں ذلح خان نے بھی اپنی غلطی کا اعلان کر دیا جب مصر کے بادشاہ نے یہ بات سنی تو اب یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری و ذمہ ہیں آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے اور بارہ سال یہ ظلم کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو بارہ سال قید میں رکھا گیا بادشاہ نے عزیز مصر کو معذول کر دیا اور معزول کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ سلاط والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی قرآن مجید فقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور بدگمانی کا اضارہ کیا حضرت یوسف علیہ نبینا ولی سلاۃ والسلام نے یہ خیال کیا کہ کہیں عزیز مصر کے دل میں اس کے دل کے گوشے کے کسی ذرے میں کہیں یہ بات نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی کوئی قدم اٹھا ہوگا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے گھر میں آ کر خیانت کی اس کو کبھی وسوسہ نہ آئے اور یہ لوگوں سے نہ کہہ سکے کہ یوسف علیہ السلام نے احسان فراموشی کی تو آپ نے اس کے وسوسے کی بھی کاٹ فرمائی, فرمائی. فرمائی. ذالک اللی انی لم کلیا بالغیب یہ سارا معاملہ میں نے اس لیے کر کے دکھایا تاکہ عزیز بسر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی وہ ان اللہ یہ خواہم اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا بارہواں پارہ مکمل ہوا